سن سب أن, ان لم يره احد سب نجعل له آئی ولسانا وشفتين وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں اس شہر یعنی مکے کی قسم کھاتا ہوں اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے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 مسكينا ذا فی ثم كان من نوب تم وتواصوا بالصبر وتواصوا سو الا مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے